معروف کا سمجھا معروف سے مراد کتاب و سنت کے موافق اور منع کرے منکر سے جو کتاب و سنت کا مخالف ہے جو مسئلہ و الاائے کا سمرہ اور یہ لوگ المفل ہونا پورے کامیاب چاہیں پورے کامیاب, کامیاب. کامیاب ہوئی جو خیر کی دعوت دیتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں وہ لوگ پورے پورے کامیاب ہیں بلا تونوں کل دینا زجر ماں تخریف اخروی گجر تخویف اخروی بھی ہے آخرت کا ڈراوا اور زجر بھی ہے جو لوگ کا آیات پر عمل نہیں کرتے اتحاد نہیں کرتے اختلاف کرتے دین پر عمل نہیں کرتے اور نہ ہو تم مثل ان لوگوں کے تفرقو جنہوں نے اختلاف کیا اختلاف کیا جنہوں نے کس مسئلے کے اندر ہے اللہ کی توحید میں وقت ہو اور اختلاف کیا انہوں نے ضد کی وجہ سے کس وجہ سے بعد اس کے جو آ ان کے بعد واد یہاں درائل ہمرا اور یہ لوگ واضح ان کی عذاب ہوگا بہت بڑا جو مطلب ید وجوہ یہ بشارت ماں زجر ہے بشارت ہے مومنین کے لیے زجر ہے کفار کے لیے جدن کے سفید ہوں گے کئی چہرے اللہ مجالا میں تصون اور سیاہ ہوں گے کئی چہرے اللہ ملینہ پر وہ لوگ جو سیاح ہوں گے چہرے ان کے تم تل مجرمین لکھا ہوگا جو پالو لہم چل گئے تم کو کہا جائے گا دلیل کرنے کے لیے آیا کفر کیا تم نے بعد اپنے ایمان کے ایمان کے بعد حضرت اکفر تم باد ایمان تم سے کیا مراد ہے کہ آیا تم نے کفر کیا ایمان کے بعد اس کے دو مطلب ہیں جی مطلب ہے ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہاں مراد یہود اور نسارا ہے یہود مراد ہے کون مراد ہے یہود یہود کے لوگ آوری سے پہلے حضرت نبی علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کو بتاتے تھے کہ پیغمبر آخر الزمان آئے گا ہم اس کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے وغیرہ وغیرہ لیکن جب نبی علیہ السلام آ گئے تو سب سے پہلے دشمن وہ بن گئے وہ پیچھے سمجھا آیا تو ان کا جو کفر جو تھا یہ کفر بادل ایمان تھا کفر کیا تھا بادل ایمان, بادل ایمان, بادل ایمان تھا اس لیے اکفر تم بادل ایمان کا حق ہے دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد جمی کفار ہیں کیا مراد ہے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک سارے کفار یہاں مراد ہیں پھر اکفرتم اکفر باد ایمان کم کا کیا مطلب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے الفت و رب کم اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کالو بلا تو انہوں نے ایمان کا اقرار کیا تھا بعد کے اندر اب انہوں نے کیا کیا ہے دنیا کے اندر آ کر پھر کیا ہے کفر کیا ہے یہ ہے مراد اکفرتم باد یہ کوئی ہے بھلے مانے دے اٹھ کر یہ دریا دروازے کھول دے اٹھنے کا مسئلہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا جی کیونکہ ناشتے کھا کھا کے پیٹ بھر کر فل <خخخخ> <صالحادا> ربا بتون سے <حم> <سؤال> بڑی بات ہے جی مولانا حبیب اللہ صاحب تھے رحمت اللہ علیہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ کے شاگرد تھے سمجھا سے اور یہ گمانوی جہاں مولانا منظور صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ مرحوم ہو گیا منتقی منتقی جو تھے منتق پڑھاتے تھے دور دراز سے لوگ پٹھان بھی آتے تھے ان کے بعد منتق پڑھنے کے لیے مشہور نہیں ہے یہاں کری وہ ہیں والد صاحب رحم اللہ فرماتے تھے میں نے منتق پڑھانا بس کی اور مولانا منظور احمد النعمانی نے منتق پڑھانا شروع کیا ہے سر تو ان کے پہلے محتم بانی تھا مدرسے کے مولانا حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا حسین علی اللہ کے پاس چالیس سال تک جاتے رہے چالیس سال ان کے مرید تھے ان کے سمجھا لیکن کہتے تھے بدر الوم دورہ پڑھنے کے لیے نہ جانا کہتے تھے درخواستی صاحب کے پاس جاؤ گے تو کرایہ بھی دوں گا بدر العلوم جاؤ گے تو کرایہ نہیں دوں گا سمجھا سر سمجھ. اور حضرت والد صاحب کے ساتھ تعلق بھی تھا آتے تھے یہاں ملنے کے لیے اور بڑے عالم تھے تکڑے عالم تھے معمولی نہیں ایک دفعہ کہتے بنوری صاحب کے درس میں جا کر بیٹھے بخاری پڑھا رہے تھے تو بنوری صاحب نے بخاری کے اندر کوئی تقریر کی انور شاہ صاحب کی طرف منسوب کر کے تو بول پڑے وہ فقیرہ ان کی عادت عدتی فقیرہ بولتے فقیرہ استاد صاحب نے یہ جی تقریر نہیں کی تھی آپ نے سمجھا کہ کوئی بوڑا ہے کوئی پتہ نہیں کیسے ایسے پہلے تو کوئی نہیں جب آپ نے یہ جی سوال کیا تو بنوری صاحب چونکے دیکھا خیر اس وقت بھی توجہ نہ کی پھر سبق کے بعد پوچھا بھی آپ کون ہو اور انہوں نے فرمایا میں فلانا ہوں میں فلانے سان کے اندر انور شاہ صاحب کے بعد پڑھا تھا میں نے تو انور شاہ صاحب نے جو آپ نے تقریر کیا اس طرح نہیں تقریر کی تھی بلکہ اس طرح کی تھی تقریر پھر آپ کو پتہ چلا کہ یہ کوئی علامہ ہے بالکل سادے بالکل فادے تو ان کے ہاں بھی یہی تھا معمور کہ ان کی بیویاں طالب علموں کی روٹی پکایا کرتی تھی یہاں بھی والد صاحب کے یہاں یہی معمول تھا عرصہ دراز تک بعد میں آ کر جو ہے وہ پھر بورچی رکھے جیسے سنگھ پہلے ہمیشہ گھر والے پکاتے تھے روٹے بڑی بات تو ایک دن مولانا نے بیوی کے سامنے کہا کہ طالب علم کہ یہ شان ہے یہ شان ہے یہ شان ہے تو بیگم صاحبہ نے کہا ہاں بڑی شان ہے یہ تو بڑے سست ہوتے ہیں برتن بھی نہیں دھوتے جس طرح ہم برتن بھیجتے ہیں اسی طرح پھر آ جاتا ہے برتن دھو کر بھی نہیں دے سکتے خیر اس طرح بیگم صاحبہ کا اور مولانا کا مناظرہ چل پڑا بیگم نے کہا کہ اچھا میں تمہیں ایک تماشا دکھلاتی ہوں اس زمانے میں سالن نہیں ہوتا تھا تو کو روٹی ملتی تھی اور لکی ملتی تھی پھر کیا ہوتا تھا وہ بیٹھ جاتے ہلکا بنا کر باری باری پر ایک ایک گھونٹ بھرتے تھے تو بیگم صاحبہ نے وہ ڈولا ہم اس کو کہتے ہیں مٹی کا برتن ہوتا تھا اس میں لسی ڈال کر اتنا سا جو ہے وہ تین ڈال دیا تین کا ہوتا ہے نا یہ تین ڈال دیا اتنے سا لسی باہر آئی باہر جائے بھائی طالب علم شروع کیا جس کی باری ہے وہ پھونکا دے کر گھونٹ گاٹ لیتے وہ تن نکالا کسی نے نا لسی ختم ہو گئی تن پڑا رہا نہیں گھر جب, جب گیا واپس برتن تو بیگم طیبہ نے بولنا کو کہا یہ جی حال دیکھو لسی قدم ہو گئی ہے تین کا پلا ہوا ہے نا میں بھی دیکھتا رہتا ہوں بلب جل رہے ہوتے ہیں طالب علم کو اتنی توفیق نہیں کہ بلب بند کر دیں دن ہو گیا بلب بند کرنے کی توفیق نہیں ہے دیکھ رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں لیکن یہ توفیق نہیں ہے, ہے نا کھڑے اباہی ہے نا تو والے صاحب رحم فرمایا کرتے تھے ایبا ہی ہوتا ہر چیز مباح ہے اچھا سی دوسرا قول چاہے ہے کہ سارے کافر مراد ہیں اور ایمان سے مراد کون سا ایمان ہے الگ تو بے ربے کو ملا مہدا جو وہ مراد ہے ایا کفر کیا تم نے بعد ایمان لانے تمہارے کے فضوق العذابہ جی فضوق العذابہ پہلے مانا کر لو پش تم عذاب کو بیمار کن تم تک سب بس بھی بس سبب اس کے جو تھے تم کفر کیا کرتے تھے تم فضوک العذابہ جو ہے اس پر عبارت ہے یعنی عذاب ظلم نہیں تمہارے کفر کا نتیجہ ہے تمہارے کفر کا نتیجہ ہے یہ محم الدین اب جزت ہو ہم بشارہ سے رویہ اور اگر وہ لوگ جو سفید ہوں گے چہرے ان کے ففی رحمت اللہ ہے سمرا اول اس بیچ اللہ کی رحمت کے ہوں گے اللہ کی رحمت کے اندر یعنی جنت, جنت, جنت, جنت, جنت کے اندر ہوں گے حضرت ہونا تو چاہیے تھا ففی جنت اللہ ہے اللہ کی جنت میں ہوں گے رحمت اللہ کا کلمہ کیوں بولا ہے رحمت اللہ کا کلمہ بولا اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ جنت اللہ کی رحمت کے ذریعے ملے گی اس کے ذریعے ملے گی اللہ کی رحمت کے ذریعے ام فی خالدوم دوسرا سمرہ وہ بھی اس جنت کے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے تل کا آیات اللہ ہے یہ ایسے ہیں اللہ تبارک کا مطالعہ کی سمجھا سنگھ ممات اولم یاغ ولم جو حدیث بیہی مات اعلیٰ من نفاقن سے ثابت ہوتا ہے کہ جہاد فرض جہ جی حدیث پڑھو گے تو پھر پتہ چلے گا یا استاد نے تمہیں سمجھایا نہیں ہے سمجھا جو لوگ جہاد نہیں کرتے اور جہاد کی اپنے دل کو بات نہیں کرتے کیا معنی کہ جب میرے اوپر جہاد فرض ہوگا میں ضرور کروں گا مرم جو حدیث بے بھی ساتھ کھڑا ہے نا یہ کہا کہ عملی جہاد کرتا ہے بندہ دوسرا یہ کہ اس کی نیت ہے کہ میں جہاد کروں گا جب اللہ یہ جی حکم میرے اوپر فرض کرے گا تو اس حکم پر بھی عمل کروں گا سمجھ رہے ہو اس لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے قرمانا سنگھ تلک آیات اللہ جی ایسی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سمجھا سنگھ قلع کاف کس لفظ پر ہے ظہر معلوم ہوتا ہے کہ فلم معدے پر ہے لیکن فلم معدے مجرور ہے اور کہلن منصوب ہے میرا مقصود سوال نہیں ہے خود سمجھنا ہے جی اچھا جی یہ تو بڑے نحوی یہاں بیٹھے ہیں کئی دورے ہضم کیے ہوئے ہیں ڈکار ہی نہیں دیے ہاں کئی دورے نحو کے کی ہضم کیے ہوئے ہیں حبل اللہ سے مراد نبی کی ذات مبارکہ ہے آجا آج یہ سچ ہے یہ جی احتمال بھی لکھا ہے لیکن مراد اس کی یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو یعنی نبی علیہ السلام کی مکمل اطاعت کرو اور ہم بھی قائل ہیں اس, اس میں تو کوئی بات نہیں ہے چاہے کہلن یہ منصوب بے ند الخافذ ہے نا کیا ہے اصل میں تھا جو کلے من ناسا فی الح و فیل کہلے فیل ماہدے ہاں یہ بولنے کا طرز ہے جی جمرون بالمعف ہے بجن المنکر سے مراد جہاد بسنا ہے کون سی تفسیر میں ہے آپ کون سی تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں ساری تفسیروں میں ہے ایک میں نہیں ساری میں ہے ہاں جہاد کسی صورت میں فرض عین نہیں ہوتا ہوتا ہے فرض عین اس وقت ہوتا ہے جب اس ملک والے لوگ پورے نہ ہو سکے وہ جہاد میں کافروں کا مقابلہ پورا نہ کر سکیں تو پھر ان کے جو ساتھ والے ہیں ان پر فرض ہوتا ہے پھر وہ بھی پورے نہ ہو سکیں تو ان کے ساتھ والوں پر فرض ہوتا ہے پھر وہ بھی پورے نہ ہو سکیں تو ان کے ساتھ والوں پر اس طرح یہ فرضیت جو ہے یہ پھیل کی جاتی ہے دنیا سے یہ ہے اصل مسئلہ ہدایہ تمہیں ازبر ہے سارا ہدایا اول فانی ثالث رابع سب کچھ تم نے یاد کیا ہوا ہے کتاب الجہاد نہیں پڑھتے یہ اور بات ہے باقی پڑھا ہوا تو سب کچھ ہے کروانا تل کا آیات اللہ یہ جی ایسے ہیں اللہ پاک کی. پڑھتے ہیں ہم انہیں آلے کا آپ پر بالحق کے ٹھیک ٹھیک یعنی موافق حکمت کے موافق حکمت کے بلّا ہو جرید ہو دفاع اور نہیں اللہ ارادہ کرتا ظلم کرنے کا سے جہان بر ہوتے سمجھاتے ہیں ان پر لکھا ہے جزا و سزا و جہاد کفار میں جگا وغا و جہادی کو پھار ان کاموں کے اندر اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا ولی اللہ معاف سماوا یہ جی دلیل توحید بھی ہے اور تش قتال ہے کیا ہے تشریح القال کتا پر جو ہے بہادر بنا رہے ہیں اللہ پاک کے بہادر بنو قلت پر نظر نہ ڈالو کہ ہم تھوڑے ہیں بادشاہ میں ہوں سب کچھ ستا اور شکت دینے والا میں ہوں میں تمہیں ستا دوں گا اور صرف اللہ پاک کے لیے ہیں سمجھا سی <coughs> تمام وہ چیزیں جو آسمانوں کے اندر اور تمام وہ چیزیں جو زمینوں کے اندر و اللہ ہے اور طرف اللہ پاک کے پھیرے جاتے ہیں تمام معاملات سارے معاملات اللہ کی طرف پھیرے جاتے ہیں اس لیے تم کفار سے مت ڈرو کنتم خیر خیر اخرجت اخرجہس اشاعت توحید چرخا ہے اشاعت توحید و تردید شرک جاری رکھنے کی ترغیب سمجھ رہے ہو توحید کی اشاعت اور شرک کی تردید کو جاری رکھنا ہے ایک دفعہ شرک و توحید کا مسئلہ بیان کر کے چپ نہیں ہو جانا چپ ہاں سمجھا کہ اور مسئلے بیان کرنے نہیں ہیں بعد بعد مولوی میرے پاس آتے ہیں سمجھا سی عوام تو نہیں عوام تو الحمدللہ یہاں توحید سننے کے لیے آتی ہے مولوی مجھے کہتے ہیں کہ اے تو سارا سال توحید بیان کرتا ہے کوئی اور مسئلہ بھی بیان کیا کر سمجھا سر ہاں کنتم تم خیر امتن اشاعت توحید و تردید شرک جاری رکھنے کی کن کنتم خیر امتن ہو تم بہترین امت <تصفح> کیا مانا بعض تبلیغیت کا غلط معنی بھی کرتے ہیں سمجھا <تصفح> وہ معنی کرتے ہیں تم امت کے بہترین افراد ہوگا <تصفح> یعنی ہم تبلیغی جو ہیں یہ امت کے بہترین افراد سمجھا <تصفح> جو تبلیغ کرتا ہے وہ امت کا بہترین فرد ہے باقی ساری امت ختم <تصفح> یہ معنی نہیں ہے اس کا معنی ہے کہ جتنی امتیں گزری ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی امتیں آئی ہیں تمام امم میں سے خیر المت جو ہے وہ امت محمدیہ ہے اعلیٰ صاحب حسلات سلام سمجھ رہے ہو خیال کرنا کنتم خیرہ خیر ہو تم بہترین امت تم لوگ جو ہو بہترین امت ہو جتنی امتیں گزری ہیں ساری امتوں سے تم امت بہتر امت ہو کیوں کیا وجہ ہے خیریت کی خیریت کی وجہ آگے بیان ہو رہی ہے اخرجت لنات جو نکالی گئی ہے لوگوں کے نفے کے لیے لوگوں کے نفے کے لیے عام لوگوں کے نفع کے لیے اور عام لوگوں کو ہدایت والا نفع پہنچانے کے لیے یہ عبارت ہے اخرجت لناس پر عام لوگوں کے نفع ہدایت پہنچانے کے لیے نہیں لکھا ہوا لکھنا پڑے گا لنان کے قریب حاصلوں پر لکھ لو عام لوگوں کو نفع ہدایت پہنچانے کے لیے عام لوگوں کو نفع ہدایت پہنچانے کے لیے عام لوگوں کو نفع ہدایت پہنچانے کے لیے رکھ ہے عام لوگوں کو نفع ہدایت پہنچانے کے لیے سمجھایا ہوں پیچھے کہ یہ کام پہلے انبیاء کیا کرتے تھے کیونکہ حضرت نبی علیہ السلام خاتم النبی ہیں اس لیے اب یہ کام کس پر ڈال دیا گیا امت پر ڈال دیا گیا اب امت جو ہے تغمبر والا کام کر رہی ہے کون سا کام ہے اس لیے فرمایا اللہ ما او باراسطل امبیا کے بورا شاہ ہیں کہ جو کام نبیوں نے کرنا تھا اب وہ علماء کے ذمہ ہو گیا ہے وہ سمجھ رہے ہو بات یہ ہے کہ تبلیغی جماعت جو ہے یہ بہت اچھی جماعت ہے او سن رہے ہو مولوی خیال کرنا تبلیغی جماعت بہت اچھی جماعت ہے اس کے اندر وقت لگاؤ اور ضرور لگاؤ سنجات چلے بھی لگاؤ سال بھی لگاؤ سے روزے بھی لگاؤ تاکہ اصلاح ہوگئے عمل کی زندگی بنتا ہے, بنتی ہے اشاط ال توحید وسلّہ کے ذریعے عقیدہ بنتا ہے اور تبلیغی جماعت کے ذریعے عمل بنتا ہے میں تو چاہتا ہوں کہ اشاعتی جو ہیں اس جماعت کے اندر گھس جائیں اور اس پر کنٹرول کر لے میں پورا سمجھا ہاں چلے لگاویں سورجیں لگاویں تاکہ اشاعتی ہی تبلیغی ہوں کیونکہ تبلیغی, تبلیغ اور اشاعت ال توحید یہ لاز ہے وہ ایسے نہیں کہہ رہا ہاں سچ کہہ رہا ہوں باقی جتنی مبلغ ہیں نا باقی جتنی علماء ہیں جماعتیں ہیں اکثر مبلغ نہیں مدرس ہیں یا امام ہیں سمجھا لے رہے ہیں اور کیا میں اپنا تھوڑے ہیں جو مبلغ ہیں اور ان کا ہر بندہ مبلغ ہے عشاط توحرید کا ہر بندہ کیا ہے مبلغ ہے تبلیغی جماعت جو ہے بڑی اچھی جماعت ہے بس چند باتیں ہیں سمجھا جو بہت نازیبہ ہیں ایک تو جہاد والی حدیثیں تبلیغ پر پڑتے ہیں سمجھا سر لغت بت انفی سفیل اللہ ہے اور روحت ان خیرمنت دنیا معافی ہے سمجھا سر اور دوسرا یہ ہے کہ یہ طالب علموں کو جو ہے وہ گھسیٹنے کی اور علماء کو کوشش کرتے ہیں جن کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا پڑھا رہے ہیں پڑھائی سے نکال کے وہاں لے جاتے ہیں یہ بھی غلط ہے اور تیسرا موضوع روایتیں بھی پیش کرتے ہیں سمجھا یہ بھی بڑا مسئلہ انچاس کروڑ والا خاص طور پر اور یقین فرماؤ یقین فرماؤ جیسی نہیں ہے یہ جو جاہل ہے نا جو جاہل ہے نا ان کے کی اندر کیونکہ جذبہ ہوتا ہے نا پہلے جب جاتے ہیں تو دین کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں ایک آدمی نے کہا کہ تبلیغی جماعت والے کو کہ دعا کرو کہ اللہ پاک مجھے اپنے بیتے عتیق کی زیارت نصیب فرما دے اللہ ہمیں بھی زیارت نصیب فرما دے سر کو اس نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہو ریونڈ میں اجتماع ہو رہا چلتے نہیں ہو حج پر جاؤ گے تو اپنا فکر لے کر جاؤ گے ریونڈ جاؤ گے تو پوری دنیا کا فکر لے کر جاؤ گے سمجھا جی حج کا ثواب کم ہے ریونڈ کا سواب کہتے ہیں ایک روپیہ خرچ کرو تو انچاس کروڑ کا ثواب ہوتا ہے اور جناب ہمارے علاقے میں تو رحیم آر خاں میں تو ایسے ہے کہ تبلیغی جماعت والے مدرسے کو چندہ نہیں دیتے کراچی میں دیتے ہیں تو دیتے ہیں یا لاہور میں جی ہر جگہ ایسے ہے رحیم آر خاں بارہ میں تو اپنے چہر کا کہہ رہا ہوں تبلیغی جماعت والے مدرسے میں چندہ نہیں دیتے وہ چلوں پہ بھیجتے ہیں سمجھا سیروزے پہ بھیجیں گے کر کے اور دیں گے بھی اپنوں کو جو ان کا تبلیغی ہے عام آدمی کو مولوی کو نہیں دیتے وہ <تصفح> افغانستان میں مسلمانوں کے مغلوب ہو جانے کے بعد پاکستانی مسلمانوں پر جہاز فرد نہیں ہوا اب یہ مجھ سے کچھ بات کہلوانا چاہتا ہوں اور میں بھی سمجھے ہوئے ہوں ہاں میں بھی سمجھتا ہوں کہ شاگرد اور مرید انسان کی تباہی کا باعث ہے حضرت اماں کا معنی جو ہے نا اصل معنی تو تم نے وہ ہے جو مختر معنی میں پڑھا ہے یہ اصل میں تھا مہما یکم من شے ان سمجھا سن یہ تفصیل تو وہاں پڑھو گے ہم اپنی زبان میں معنی کرتے ہیں اے پل سمجھا سر یہ اردو کا لفظ ہے سمجھا سر تفصیل وہاں ہے کنتم تم خیر امت اخرجت ہو تم بہتر امت تمام امت سے بہتر امت ہو ضرور چلے لگاؤ سہرودے لگاؤ اصلاح ہوتی ہے سمجھا خیال کرنا آگ جلاتے ہو نہیں جلاتے گھروں کے اندر صبح شام آگ جلتی ہے نہیں جلتی لیکن آگ جو ہے وہ گھر بھی جلا سکتی ہے کپڑے بھی جلا سکتی ہے نقصان ہے نہیں ہے لیکن اس کے نقصانات کو دیکھنے کے باوجود ہم اس کو رزان صبح شام تین مرتبہ بلکہ گھر کے اندر آگ جلاتے ہیں بلکہ اس میں نقصان بھی ہے لیکن ہم اس سے منافع لینا چاہتے ہیں کیا لینا چاہتے ہیں تو ہر جماعت کے اندر کمی بیشی ہوا کرتی ہے کمی بیشی کو انسان نظر انداز کر کے منافع لینے کی کوشش طرح علماء کے اندر کمیاں ہیں مدارس میں بھی کمیاں ہیں لیکن ہم ان کمیوں کو نظر انداز کر کے منافع لینے کی کوشش کرتے ہیں تو تبلیغی جماعت بھی بہت اچھی جماعت ہے حضرت بہت لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے ہاں کیا کرو حضرت یہ جی لکھ رہا ہے کہ امت اجابت کو ہے یا عام امت کو دعوت بھی ہے امت دعوت بھی خیر العلم دیکھو جی خیریت تو تب ملے گی جب انسان عقیدہ اور عمل درست کرے گا کیا کرے گا اگر کسی انسان کا کفریہ عقیدہ ہے تو وہ خیر امت کیسے بن گیا خطاب ساری امت کو ہے سمجھ لو بات خطاب ساری امت کو ہے لیکن مراد اس سے وہ افراد ہیں جو آگے عمل کر رہے ہیں اخرجت لناس تامرون بل معروف ہے بنہوں نے جو لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں مراد وہی لوگ ہیں خطاب ختاب کس کو, کو ہے لیکن جو جو لوگ ان اصفات کے ساتھ متصب ہوتے جائیں گے وہ اس خطاب کے اندر داخل ہوتے جائیں گے مراد ہیں وہ خیال کرو کن تم خیر وہ تم بہتر امت جو نکالی گئی ہے لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے اب کتنی علتیں ہیں خیریت کی دو کتنی علتیں ہیں دو حضرت پہلی علت تا بالمعروف بال معروف علت اول جہاد سمجھا جہاد کرو گے تم حکم کرو گے تم بالمعروف معروف ساتھ معروف کے سمجھا سی و تنہا نہ اور روکو گے تم لوگوں کو برائی سے تو میں نونہ ہے نمبر دوم ایمان کامل اور خود بھی ایمان لاؤ گے تم اللہ پر خود بھی ایمان لاؤ گے تم اللہ پر میری طرف دیکھو ایک اشکال ہے کہ ایمان مقدم ہے اور جہاد مؤخر ہے ایسے ہے نا جی انسان خود ایمان قبول کرے پھر دوسرے کافروں کے ساتھ جہاد کرے ایمان مقدم ہے اور جہاد لیکن جہاں جہاد کو مقدم اور ایمان کو مؤخر ذکر کیا گیا اس کی کیا وجہ ہے سمجھ لو بات بڑی قیمتی بات ہے بات یہ ہے کہ یہاں بات ہو رہی ہے خیریت کی جی جی جی امت محمد یا خیر العم ہے خیریت کے اندر بنیادی چیز جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہیں المنکر ہے کیونکہ ایمان کے کی اندر تو تمام امم مشترک ہیں کیا سمجھ رہے ہو ایمان کے اندر تمام امم مشترکہ ہیں امت موسا امت عیسیٰ امت ابراہیم امت نوح، امت یعقوب علیہم سلوات و التسلیمات. ایمان کے اندر تو تمام امم کیا ہیں مشترک ہیں یہاں ما بہل اشتراک کا بیان نہیں یہاں ما بحل امتیاز کا بیان ہے تو ما بہل امتیاز امت محمدیہ اور پہلی امم کا چاہے تامرون بالمعروف ہے سمجھ رہے ہو چونکہ جی ماں بہل امتیاز یہی چیز تھی اس لیے اسی کو پہلے ذکر کیا گیا ایمان کیونکہ مشترک چیز ہے اس لیے اس کو بعد میں ذکر کیا گیا بتو مینا اور ایمان لاؤ گے تم اللہ تبارک و تعالیٰ پار حضرت یہاں ایک لفظ مقدر ہے پھلتکون اعلیٰ کا پھلتکون جی جب تمہاری خیریت کے وجود یہ ہیں جہاد امر بالمعروف معروف نیل المنکر ایمان بلا تو تمہیں چاہیے کہ اپنے اندر یہ صفات پیدا کرو تم انہی صفات پر ہو تم بلو آ مانا آہل زجر ما ترغیب توحید برائے اہل کتاب اب اہل کتاب کو ترغیب دی جا رہی ہے اور اگر ایمان لاتے یہ مولوی یہ اہل کتاب کتاب والے لکھائے تمہاری طرح لکھا ہے تمہاری, تمہاری طرح سمجھاتی لکان خیز اللہ ہم البتہ ہوتا بہتر واقع ان کے منہ المؤمنون لیکن منہم سے پہلے لکھا ہے لیکن تمامی مسلمان نہ ہوئے, ہوئے تمام مسلمان نہ ہوئے بلکہ باز ان میں سے کچھ ان میں سے مومن ہیں اور اکثر ان کے الفاظ کونا نہ فرمان اکثر ان کے جو اب نہ فرمانے ہے لئی حضور آزاد ترغیب الجہاد جی جی حضرت اللہ فرماتے ان سے نہ ڈرو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے بس ایگا دیں گے تکلیفیں دیں گے کبھی گالی دے دی کبھی کوئی غلط بیان دے دیا اخبار کے اندر کبھی کچھ کر لیا زیادہ کچھ نہیں کر سکتے لڑیں گے تو بھاگ جائیں گے لئی حضر اللہ آزاد ہر گزنی نقصان پہنچا سکتے تمہیں مگر ایزان ستانے کے اندر انجوقات لو حکومت اگر اس سے زیادہ ہمت کریں اگر اس سے زیادہ ہمت کریں اور لڑیں تمہارے ساتھ تو پھر جائیں گے تم سے الادبارہ پیٹھیں پیچھے جائیں گے ثم ملاجن سرون پھر اس سے بڑھ کر یہ ہوگا کہ مدد بھی نہیں کیے جائیں گے زور بت علیہ مد ذلت وور بط علیہ ضلع پر لکھا علت اولکا ہے اللہ اول حضرت <تصحیح> شام کے سبق میں بھی آئے گا انشاءاللہ آج آج کل اور یہ جہاں مسئلہ آ یہ جی علت ہے مقبل کی مقبل کی کیا ہے یہود تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے سمجھا تمہارے ساتھ لڑنے کی ان کو طاقت نہیں ہے لڑیں گے تو پیٹ پھیر جائیں گے کیوں اس لیے کہ اللہ نے ان پر ذلت مخلت کر دی ہے اور مسکنت اور غذب ڈال دیا ہے اب ان کو جرت نہیں ہے جہاد کرنے کی تمہارے ساتھ لڑائی کرنے کی اب ذرا پہلے ترجمہ کر لو آج تم کو حل کر لو پھر انشاءاللہ سوال جواب عرض کروں گا پہلے مانا کرو زور بت آلے ہم علت نمبر او جی. کیا لکھا ہے مار دی گئی ہے ان پر ذلت ان پر ذلت مار دی گئی ہے اور میرے طرف دیکھو جس طرح کے کسی کاغذ پر کچھ لکھ کر اوپر سے مہر لگا دی جائے اور وہ مہر کبھی مٹتی نہیں. نہیں ہے ان پر مہر کی طرح بس ذلت کو مار دیا گیا یہ خبیث یہودی جہاں بھی رہیں گے کیا تک ضلیل و خوار ہو کر رہیں گے بے قدر ہوں گے یہ پہلے آئلت کا ترجمہ حل کرنا ہے سوال ذہن میں نہیں لے آنا ذہن میں سوال جو ہے میں ان عرض کروں گا اب مار دی گئی ہے ان پر ذلت ذلت کا معنی خاص بے قدری یعنی بے امنی جان جی یعنی ہاں ان کی جان جو ہے وہ امن کے اندر نہیں آئے اینماس وحفوظ جہاں بھی پائے جائیں گے امریکہ میں نیو یارک میں کیوں نہ جا کر بیٹھے بےمان ان کو قتل کیا جائے گا تو سن رہے ہو یہ کہیں محفوظ ہے؟ نہیں ہے جہاں بھی جائیں گے ان کے پر ہی دلت ہے بےمانوں پر اینما سوقفو جہاں بھی پائے جائیں گے اللہ بحبل من اللہ مگر ساتھ دستاویز کے اللہ کی طرف سے مگر ساتھ حفاظت کے اللہ کی طرف سے حبل کا مانا تو لغوی اور ہے تو مرادی مانا حفاظت والا کر لو بس مگر ساتھ حفاظت کے اللہ کی طرف سے اور حفاظت سے لوگوں سے لوگ ان کی حفاظت کریں اللہ ان کی حفاظت کرے سمجھ رہے ہو انشاء اللہ تعالی میں ابھی عرض کرتا ہوں سنو بات اللہ بحبل من اللہ یہودی ہمیشہ دلیل و خوار ہوں گے مگر اللہ کی حفاظت کے ساتھ اللہ کی حفاظت کس طرح اللہ کی حفاظت کی دو صورتیں ہیں کتنی صورتیں ہیں ایک صفت مخت اور ایک صفات غیر مقتصابہ صفات مختصبہ منع من انسان خود کسب کر کے وہ صفت حاصل کرے غیر مقتصابہ منع انسان کسب نہ کرے اللہ اس کے اندر غیر اختیاری طور پر وہ صفت پیدا کرتے اب ہاشیہ پڑھو تمہارے پاس ہاشیے پر لکھا ہوا ہے صفات مختصاب لکھا جی ہے یعنی انحماق فل عبادت اور لڑنے سے دور رہنا لکھا ہوا ہے اب میری طرف دیکھو کیا مطلب ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں حکم دے دیا ہے کہ جو یہودی اللہ کی عبادت میں منہمک رہے اور تمہارے ساتھ لڑے نہ تمہارے دشمنوں کی مدد نہ کرے مہربانی کرو تم اس کو کچھ نہ کہو تم اس کو تو یہ اللہ نے ہمیں حکم دے دیا ہے کہ اس کو کچھ نہ کہو یہ اس کی صفت مخت ہے کہ اس نے اپنے کسب کے ساتھ اپنے اختیار کے ساتھ اپنے آپ کو عبادت میں مشغول کر دیا اور مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے اندر اپنے آپ کو داخل نہیں کیا کچھ سمجھ آیا ہے ایک طرف سے یہ کیا ہے حبل اللہ کیا ہے نہ کہو اور ایک طرف سے یہ صفتیں مقتصب ہے کس طرح کہ یہ کسب ہے نا انسان کا کہ عبادت میں منہمک ہو جائے عبادت میں مشغول ہو جائے مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کرے یہ اس کا اپنا کسب ہے اور اس کا اپنا عمل ہے سمجھ رہے ہو اچھا آگے دیکھو نمبر دوم ہاشیہ ہاشیہ پڑھو نمبر دوم صفت آدم بلوغ انوست جی آدم بلوغ انو انو انو انو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جو غیر بالغ لڑکا ہے یہودیوں کا اس کو بھی قتل نہ کرو اور عورتوں کو بھی قتل نہ کرو سمجھ رہے ہو اب عورتوں کو اور غیر بالک بچوں کو قتل نہ کرنا یہ حبل اللہ ہے اب کیا ہے حب للہ اس لیے کہ اللہ نے ان کی حفاظت کیا ہمیں حکم دیا کہ ان کو کچھ نہ کہو اور ساتھ یہ صفات غیر مقت ہے چونکہ غیر بالغ ہونا یا عورت ہونا کسی کے اختیار میں سمجھ رہے ہو کسی کے اختیار میں نہیں ہے خلاصہ یہ کہ حبل اللہ کے کتنی آگے شعبے ہیں دو صفت مقتصبہ اور صفت خیر مقتصبہ اللہ بابل ہے مگر سات دستاویز اور حفاظت کے اللہ پاک کی طرف سے اللہ ان کی حفاظت کرے کہ وہ عبادت میں مشغول ہو جائیں یا جا عورت ہوئے یا بچہ ہوئے وہ حبل من اللہ سے اور حفاظت کے لوگوں سے یعنی مبحد ان کی حفاظت کریں وہ کس طرح اب نیچے ہاشیا یا ادھر ادھر کہیں لکھا ہوگا من الناس ذمی ہونا یا مسالے ہونا ذمی جی ہونا یعنی ہمارے ملک میں ذمی بن کر رہ رہے ہیں یا وہ مسالے ہیں ہیں تو دار الحرب میں لیکن ہمارے ساتھ ان کی سلو ہے سمجھا یہ پھر وہ مسلمان ان کو کچھ نہیں کہیں گے لکھا ہے حضرت جی آج یہ بجان القرآن کا حوالہ ہے کس کا حوالہ ہے بات سمجھ آ گئی ہے کرو مانا اب حضرت اشکال جو آیا وہ حل ہو گیا سمجھا سی اشکال کیا آیا تھا اشکال یہ آیا تھا کہ اللہ کہتے ہیں ان پر ذلت مار دی گئی آگے آ رہا ہے مسکنت مار دی گئی حالانکہ وہ تو آج دنیا کے اندر بڑی عزت والے ہیں کیا ہیں سمجھ لو بات سمجھ لو میری طرف دیکھو پہلی بات یہ ہے کہ وہ دنیا میں عزت والے نہیں ہیں اس وقت بھی ذلیل ہیں جی ایسا جی ہونے کے جی باوجود بھی کیا جی دنیا کا ہر شریف انسان یہودیوں کو بے قدر اور ذلیل سمجھتا ہے نہیں سمجھتی جی جی جی مسلمانوں کی تقسیف نہیں ہے کافر کیوں نہیں لیکن جو شریف تباہ ہیں جو فہیم لوگ ہیں اگرچہ کافر ہیں اس وقت وہ بھی یہود کو کیا سمجھتے ہیں ذلیل اور گندا سمجھتے ہیں ہے نہیں ہے پیسہ ہونا اور چیز ہے ذلیل ہونا ایک چودھری ہے ایک آدمی اس کو پیسہ مل گیا ہے لیکن اس کے افعال اور اس کے کرتوت جو ہیں وہ گندے ہیں تو باوجود پیسے کے لوگوں کے دلوں کے اندر اس کا قدر ہوگا یا بے قدری ہوگی بے قدری ہوگی نہیں ہوگی تو جناب ان کے پاس پیسہ واقعی بہت ہے دنیا کی ساری دولت ان خبیصوں کے پاس ہے لانتیوں کے پاس ہے لیکن پیسہ ہونے کے باوجود لوگوں کے دلوں میں یہ جی چاہیں اس وقت بھی بے قدر ہے کوئی ان کا قدر نہیں ہے سمجھے یہ بات دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ جو جی رہے ہیں یہ حبل من الناس کی وجہ سے جی رہے ہیں یہ زندہ جو ہیں کیوں زندہ ہیں اللہ نے فرما دیا اللہ بے حبلیم من اللہ ہے ہاں بس حبل من الناس کی وجہ سے ان کی زندگی ہے اگر یہ نہ ہوتا یہ امریکی بئیمان علام اللہ علیہ یوم الدین اور یہ برطانوی خبیث اور یہ دوسرے خبیص خبصا یہ سارے جمع ہو گئے اگر یہ نہ ہوتے تو اسرائیل تو ایک لمحے کے لیے باقی رہے جی جی وہ سمجھ رہے ہو یہ حبل من الناس کی وجہ سے کیا ہیں زندہ ہیں یہ کرو مانا بابا بین نمبر دوم لکھا ہے علت دوم ہے زور بط علیہ تو پہلی علت ہے ان کے مفتوح ہونے کی اور شکست کھانے کی یہ جی دوسری علت ہے اور رجوع کیا انہوں نے ساتھ غذب کے اللہ کی طرف سے بس علیہم بت آلے نمبر تین اور مار دی گئی ان پر المسکانہ تو پستی اور کم ہمتی ہی جی پستی اور کم, کم, کم ہمتی ان پر مار دی گئی ظال کب پہلے دو چیزیں گزری تین چیزیں گزری ہیں کتنی چیزیں گزری ہیں ذلت غذب اور مسکنت کیا ذلت غذب اور مسکنت, مسکنت. سمجھا دیں فرمایا اب اس کا سبب ہے علت مسکنت و ذلت و غضب علت مسکنت و ذلت و غذب سمجھا یہ مسکنت یہ غذب یہ ذلت ان پر کیوں ہے فرمایا بس سبب اس بات کے کہ ہیں وہ کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا کیا کس کا اللہ کی آیات کا یب پر نمبر اول ہے یہ پہلا سبق ہے بجف اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو لیکن لکھا ہے جب پر نمبر دوم جی کیا لکھا ہے نمبر, نمبر دو دوم. دوم سمجھا اور قتل کرتے رہتے ہیں نبیوں کو لیکن بغیر حقن حق طور پر سمجھا نہ نا حق طور پر جو ہے وہ قتل کرتے رہتے ہیں با... پا ہو پیچھے جی جی بغیر حقن کا مطلب یاد ہے یب جی جی جی کل کے سبب میں تھا میرے خیال بغیر حقن کا مانا وہ جو خود ان کے نزدیک بھی کیا تھا نہ زال کا بیما سو اب یہ ذالکہ یہ سبب ہے یک اور یقتلون کا کس کا یک یقتلون کیوں کفر کرتے کیوں قتل کرتے بما سو قانو یا تدون یہ و قتل یہ کفر و قتل حضرت یہاں دو لفظ لکھے ہیں خیال کرو ایک تو لکھا ہے زالکا پر کفر و قتل لکھا ہے نا دوسرا جناب مرجع مشاعرل ہے زالکا کا ہے یہ کفر و قتل ہے خیال کرو ذرا یہ و قتل کفرو قتل یہ کفرو قتل کیوں ہے بیمار او نمبر اول سبب نمبر اول سبب اس کے جو وہ نا کرتے رہے او ہر دور میں نافرمانی فرمانی نہ فرمانی نہ فرمانی نہ فرمانی کرتے رہے جس کے نتیجے میں ان کے دلوں میں کفر آیا اور جب کفر و قطر آیا تو پھر ذلت اور مسکنت آئی وہ قانو یا تدور نمبر دو اور تھے وہ حد سے نکلتے تھے لہسو سوان بشارت ان اہل کتاب کے لیے جو ایمان لائے تھے بشارت لکھی ہے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو گئے تھے نا اس کے علاوہ اور بھی تو ان کے لیے بشارت ہے لہسو سوان نہیں ہیں سب برابر نہیں ہیں برابر سب برابر من اہل الکتاب تفصیل من المؤمنون من تفصیل ابھی پیچھے گزرا ہے من عمل او بلو امن اہل الکتاب لکھان خیر اللہ صفحے کے اوپر لکھا پیچھے صفحے کے اوپر ہاں ما تفصیل منہ منون باز اہل اہل کتاب میں سے ایک امت ہے جماعت ہے قائمت جو قائم ہے دین حق پر قائم ہے اے و و مالن و عمالن سمجھا سی یہ کوتے والد میں تو مطلقاً فرض کا ذکر ہے کہ باتیں ہدایہ میں پڑھو جی جہاں باتیں نہیں ہو سکتی مسئلہ میں نے ارض کر دیا ہے تمہاری تسلی کون کرا سکتا ہے تمہاری تسلی تو بڑے بڑے علامہ بھی نہیں کرا سکتے یا تلون آیا چلائے تشریح ہے قاعما جیل کا ہے تشریح پائمہ جو لکھا ہے اور لکھا گا بپ اول جی جی جتلون پر تشریح فائمہ نے لکھا ہاں بولتے نہیں ہو نا جتلون پر لکھا ہے بس اول یہ پہلی ہے پڑھتے رہتے ہیں آئےتے اللہ پاک کی یعنی پرانے پاک آنا اللہ اوقات رات میں اوقات شب بیدار ہیں رات کو اٹھ اٹھ کر نمازیں پڑھتے ہیں تحج پڑھتے ہیں اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں وہ ہم یزون نمبر دو اور وہ سجدے کرتے ہیں للہ ہے خاص پر للہ ہے خاص صرف اللہ پاک کو سجدے کرتے ہیں یو مینا بلّ جو آخر ہے بل یو ملا خیرے سنجھا سنگھ بل کا نمبر تین تیسری ہے پورا پورا ایمان لاتے ہیں اللہ پاک پر مطلق ایمان مراد نہیں آئے کیونکہ مطلق ایمان تو یہودیوں کے اندر بھی تھا اللہ پاک پر پورا پورا ایمان لاتے ہیں اللہ پاک پر نمبر چار اور پچھلے دن پر نمبر پانچ اور اوروں کو بھی حکم کرتے ہیں معروف کا شریعت کا اور روکتے ہیں برے کاموں سے بہت سارے اونہ نمبر 6 آئے اور جلدی کرتے ہیں دوڑتے ہیں خیرات اور نیکی کے کاموں میں وہ اولا کا سمرہ اور یہ لوگ من سال ہی نیک بخت ہیں فال کا مانا نیک بخت یہ مرادی مانا ہے نیک بخت لوگ ہیں یہ سمجھا اچھے بخت والے اچھے نصیب والے بما جفال من خیرن اور جو کچھ کے کریں گے یہ لوگ من خیرن کوئی خیر کا کام فلنگر وہرا پس ہرگز نہیں بے قدری کیے جائیں گے اس کی پس ہرگز نہیں بے قدری کیے جائیں گے اس کی سمجھ رہے ہو اللہ فرماتے ہیں اگر چین کے باپ دادے ہمیشہ اللہ پاپ کی نہ کرتے رہے کفر کرتے رہے نبیوں کو قتل کرتے رہے سارے گناہ ان کے اندر پائے جاتے تھے اور وہ زلیل و خوار ہوئے لیکن اب بھی اگر یہودی کوئی مسلمان ہو جائے گا تو میں اس کی اس نیکی کا قدر کروں گا بے قدری نہیں کروں گا کہ اللہ پاک <اتصفحیحال> جاننے والا ہے متقین کو اس کو متقین کا پورا علم ہے جو ڈرنے والے ہیں ان اللہ تخویف آخرت کا فروخت تخویذ اخروی چل گئے ڈراوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لن تو ہاں ایک فائدہ میں بھول گیا پر پل کا اسباب غرور جی پر ادھر ادھر نیچے اسباب غرور خلاصہ غرور کے تین سبب ہیں انسان کو غرور آ جاتا ہے مال اولاد خیرات فی سبیل اللہ سمجھا انسان کے پاس پیسہ آتا ہے تو غرور آ جاتا ہے اولاد ہوگئے کافی ساری فرما بردار تو غرور آ جاتا ہے کہ میرا اتنی جماعت ہے اور ساتھ یہ خیرات سبیل اللہ پر بھی بعض اوقات بندے کو غرور ہوتا ہے تینوں غروروں کا جواب دیا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لن تو لکھا ہے سمرے دنیا جی ہے جی دنیا وا جی ہر جتنی دفاع کریں کہ ان سے مال ان کے اور نہ ان کی اولادیں اللہ کے عذاب سے کسی چیز کو اموالہم پر سباب غرور اول ہے اولاد ہم پر نمبر دون ہے ہر جگہ دفاع کریں گے مال ان کی اور نہ اولادیں ان کی اللہ کے عذاب سے کسی چیز ب اولا سمر اخروی اور یہ لوگ ساتھی ہوں گے آ کے وہ بھی جو ہمیشہ رہنے والے ہوں گے حضرت لنگ پر ایک لفظ لکھا ہے یعنی مسلمانوں کے مقابلہ کا مقابلہ نہ کر سکیں گے یعنی مسلمانوں کا مقابلہ نہ, سکت... نہ کر سکیں گے یہ جو غرور کر رہے ہیں مال و اولاد پر یہ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہر گتنی فائدہ دیں گے دفع کریں گے ان سے مال ان کے اور نہ اولاد ان کی اللہ کے عذاب سے کسی چیز جی کو سمر اخردی اور یہ جی لوگ ساتھی ہوں گے آگ کے وہ بیچ اس کے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ما و ماج انا حضرت چلکا ہے غرور نمبر فوم ہے جبع. ہاں تیسرا نمبر کیا تھا مال خرچ کرنا کیا کرنا اب اس آیت کے دو مطلب ہیں سمجھ لو بات حال ان اموال کا جو یہ خرچ کرتے ہیں بیچ زندگی دنیا میں زندگی دنیا میں یہ جو مال خرچ کرتے ہیں کس بات میں برباد وضائع ہونے میں جی. برباد وضائع, وضائع, وضائع, وضائع, وضائع ہونے میں ان اموال کا حال جو یہ خرچ کرتے ہیں بیچر زندگی دنیا کے سمجھا سی اب یہ زندگی دنیا میں جو خرچ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں یا تو اس لیے کہ نیکی سمجھدار صدقے دیے حج کیے لوگوں کو پیسہ دیا یہ مراد ہے اور ایک کال یہ کہ اس سے مراد وہ مال ہے جو یہود کے عوام اپنے مولویوں پر خرچ کرتے تھے اپنے مولویوں ہاں مولویوں ہاشے پر یہ ادھر کہیں لکھا ہوا ہے ہاں نیچے لکھا ہے وکیلا سینا لکھا ہوا ہے ہاں مل... اور بازے کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ مال ہے جو خافالات نچلے درجے کے یہودی اپنے مولویوں پر خرچ کرتے ہیں وہ جہاں مراد ہے سمجھا سی کتنی مطلب ہو ہوگا کتنی مطلب کروانا کم اصل مثل حال بل بل مطلب بل ہوا کے ہے فی سرن اس ہوا کے اندر سخت سردی ہے چاہے سخت سردی ہے اس کے اندر سمجھا جانی پالا ہے پہنچی وہ ہوا کھیت ایک قوم کو جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنے آپ پر زالاب ہے بابجہ شرک و کفر کے باوجہ سرکوں کو بھر گئے جنہوں نے اپنا بس ظلم کیا سو تو ہو بس کر دیا اس ہوا نے ہو اس کھیت کو ہلاک کر دیا اس ہوا نے قدرت ہمارے ہاں ہوتا ہے کبھی کبھی کھیت ہوتے ہیں سردی ہوتی ہے سخت سخت سردی جو پڑتی ہے سارا کھیت جل جاتا ہے سمجھ ہاں یہ ہوتا ہے وما علام اللہ اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ پاک نے اس عذاب دینے میں بلا لیکن اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں باوجہ شرک و کے باوجہ شرک کو کفر کے وہ خود ظلم کرتے ہیں بس یا ایدینہ آ منو حضرت کچھ مومنین تھے جن کی دوستیاں تھیں یہود کے ساتھ وہ کیوں دوستیاں تھیں یا تو اس لیے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے دوستیاں تھیں اور یا ان کے ساتھ تجارتی لینڈ دین تھا یا ہمساگیری گیری تھی جگہ تھے اس طرح کی دوستیاں تھیں تو اللہ نے یہود اور منافقین جی بود یہود بود اور بود ان دو قبیلوں کی دوستی سے مسلمانوں کو جہاں سے منا فرمایا آگے تک بات چلی جائے گی اللہ فرمائیں گے اے مسلمانوں ہو اے ایمان والے ہو یہودیوں کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ تم دوستیاں نہ رکھو یہ تمہارے دشمن ہیں یہ بے ایمان طور پر دوست بنے ہوئے اندر میں جلتے سڑتے رہتے ہیں تمہارے اوپر سمجھ رہے ہو مجھ. کرو مانا یا لدینہ الذین آمنو اے لوگو جنہوں نے ایمان لایا کیا لکھا کچھ عنوان ہے نیچے تمہارے پاس ہاں لکھا ہے حاشی پر مقبل سے ترقی کر کے کہا گیا پہلے کہا گیا امر بالمعروف معروف کرتے رہو اب کہا گیا کہ ان سے پوشیدہ دوستی اور یہاں زجرے ہیں مومنین کے لیے ان کے لیے ہاں اے لوگو جنہوں نے ایمان لایا لا تخوان تن نہ بناؤ تم رازدار بتوانہ کا منا بتونا بتن سے بتم بطن اندر سمجھا رازدار نہ بناؤ تم رازدار مند نے اپنے غیر کو اپنے غیر کو حضرت مین دونوں کم سے مراد ہے تمہارے پاس لکھا ہے نیچے نہیں لکھا ہوا یہ جی لفظ لکھ لو بڑا قیمتی لفظ ہے اے غیر من الیہود والمنافقینا اے غیركم من الیہود والمنافقینا من الیہود والمنافقینا اے غیركم من الیہود ومنافقینا اے غیركم من الیہود اب جلالین یہ جلالین کی عبارت ہے یہ میں نے اس لیے لکھوایا کہ اگلی آیتیں جو ہیں یہ یہود اور منافقین دونوں کے لیے مشترکہ ہے کچھ سن رہے ہو ये, ये, خیال کرنا ہاں ایک فریق کے لیے صرف نہیں آئے نہ بناؤ تم بےانتا اور بھیدی من اپنے غیر کو یعنی منافقوں کو اور یہودیوں کو لا یا لونکم خبال اللہ جی جی کے ہے علت, علت, علت, علت, علت اول کے اوال نہیں کمی کرتے وہ تم سے فساد ڈالنے میں وہ تمہارے اندر فساد ڈالنے میں کوئی کمی نہیں کرتے دیکھتے ہو شماس بن قید الیہلانت یہودی نے کس طرح تمہیں لڑا دیا میں اختلاف ڈلوا دیا یہ بےمان جو ہیں جو کسی فساد کا کمی نہیں کرتے جو بھی کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں بےمان بدو ماں تو میں علت ثانی اور بولو صحیح لکھا ہوا ہاں علت ثانی دوست رکھتے ہیں تمہارا تکلیف میں پڑھنا ماں ہے تمہارا تکلیف میں پڑھنا سمجھا دینی جی مزرت ہے دینی, دینی, دینی, دنیاوی دینی دنیاوی تکلیف ہیں ان کو محبوب ہے اللہ فرماتے ظہری طور پر یہ بےمان تمہارے دوست بنے ہوئے ہیں لیکن چونکہ دل میں بوگز آئے نا تو پھر وہ اپنے بغض کو چھپاتے ہیں لیکن پھر بھی کبھی کبھی بات میں کوئی نہ کوئی بات ظاہر ہو جاتی ہے وہ زبان سے دل میں جو بات ہوتی ہے زبان پر آتی ہے نہیں آتی انسان لاکھ چھپانے کی کوشش کرے کبھی نہ کبھی تو ظاہر ہو جاتی ہے قد بدت البغاۃ خالص تحقیق بے اختیار ظاہر ہو پڑتا ہے خیال کرو مانے کا قد بدت کے نیچے تحقیق بے اختیار ظاہر ہو پڑتا ہے بغض من مین ان کے منہ سے بات چیت میں بات چیت میں سمجھا سی نا وہاں تو فیصور اور وہ جو چھپاتے ہیں سینے ان کے اخباروں وہ تو بہت بڑی چیز ہے وہ تو بہت زیادہ ہے ان کے دلوں کے اندر جو بغض ہے کا دم چنانچہ آ چنا چی کا ہے چنا چہ بیان کر دیا ہم نے اوپر وقت سے تمہارے الآتے آیات کا منع پتے ان کی عداوت کے پتے ان کی عداوت کے اگر ہو تم کچھ سمجھتے ہو ہاں انتم تم علت نمبر چار خبردار تم جو یہ لوگ ہو محبت کا برتاؤ کرتے ہو ان کے ساتھ کیا محبت کا خیال کرو خیال کرو محبت کرنا مراد نہیں ہے کیونکہ کافر کے ساتھ محبت رکھنا حرام نہ جائزہ کار پڑ ہو محبت کا برتاؤ لین دین میں محبت کا طور طریقے محبت کا برتاؤ کرتے ہو تم ان کے ساتھ لیکن ولا جو حبونکم اور نہیں محبت رکھتے وہ تمہارے ساتھ نہ ظاہر نہ بات نہ ظاہر و میں نونا علت نمبر پانچ اور ایمان لاتے ہو تم تمام کتب سماویہ پر کتاب کلب جنس کے لیے سات کتب سماویہ کے کل ہی سارے سے ساری کتابوں پر تم ایمان لاتے ہو ویزا حکم دفاع شبو کیا لکھا یا <سؤال> اللہ وہ تو مومن ہیں وہ تو کہتے ہیں آمنا آمنا اللہ نے فرمائے یہ بےمان مناسب ہیں یہ تمہارے سامنے آمنا کہتے ہیں جب الگ ہوتے ہیں تو انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں سمجھا سنگھ اچھا کرو مانا سنگھ و تو مینونا بل کتابیں کھل رہی ویزا اور جب ملتے ہیں وہ تمہیں دفعہ شبو لکھا ہے خلاصہ یہ کہ ان کی چاپلوسی سی تھے دو کھانا کھانا یہ چاپلوسی لوسی ہے بےمانوں کی اور جب ملتے ہیں تمہیں تو کہتے ہیں ایمان لائے ہم کالو بلکہ صرف تمہارے دکھاوے کو صرف تمہارے دکھاوے کو سمجھا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ویزا خلو لیکن جب اکیلے ہوتے ہیں تو کاٹ کاٹ کھاتے ہیں اوپر تمہارے انگلیوں کو منل غیضے مارے غصے کے غصے کی وجہ سے انگلیاں کاٹتے ہیں اور جب انسان کو غصہ آتا ہے تو یوں کرتا ہے سمجھا اصل بات کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ ایک آدمی کو دوسرے پر غصہ آتا ہے اور اس کو قدرت ہے غصے نکالنے کی تو وہ اسے لڑ پڑتا ہے اس کو مارتا ہے غصہ نکالتا ہے لیکن ایک آدمی غصہ آتا ہے اور غصہ نہیں نکال سکتا تو دل کے اندر غصہ ہوتا ہے پر اپنی انگلیاں کاٹ کھاتا ہے یہ کنایا ہوتا ہے کا مانا کہ وہ دل میں غصے سے بھرا ہوا ہے اور کر کچھ نہیں سکتا کر کچھ نہیں سکتا کرو مانا کاٹ کھاتے اوپر تمہارے انگلیوں کو با بجا غصے کے قل موت ہو بےغد حضرت سلم دو مرو بہمان اپنی اپنی غصے کے ساتھ اپنی دشمنی کے ساتھ اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جاننے والا سینوں کے غازوں کو اس لیے تم کو بتلا دیا اس لیے تم کو بتلا دیا ان تم تم ہاسنات علت نمبر چھ یعنی حسد اگر پہنچتی ہے تمہیں حاصل کوئی بھلائی کوئی بھلائی باہمی اتحاد و غلبہ باہمی غلبہ تو سو تو بری لگتی ہے ان کو وہ ان تو سب کم سیاتن علت نمبر سات شماطت شماعت کے سے ہیں اور اگر پہنچے تمہیں سیادن کوئی تکلیف تو یفرحو بہا بڑے خوش ہوتے ہیں اس پر جفرہ بحا بڑے خوش ہوتے ہیں اس پر سمجھتے ہیں وہ ان تصدرو کو اب جواب شبو ہے اب جب یہ سفتیں بیان کی گئیں تو صحابہ کو تو بڑا پریشانی ہوئی غصہ لگا کہ یہ مارے آستین ہیں یہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں پھر یہ ہمیں ایزا دیں گے پہلے ان کو نہ خاتمہ کریں ان کا ان کو قتل کریں پہلے جان چھوٹے اللہ نے سمان تم دو کام کرو ایک تقوی اختیار کرو اور ایک صبر کرو کیا تقوی اور صبر, صبر تو یہ تمہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے لکھا ہے ج... جواب شوبو حاشی پر یا بین ستور جانے یہ تو مارے آستین ہوئے ہمیں نقصان دیں گے لکھا ہوا ہے جواب میں جہاد کی کامیابی کے لیے دو شرطوں کا بیان کیا گیا دو شرطوں کا جہاد میں کامیابی کے لیے دو شرطیں تقوی اور صبر سمجھا و ان تصویر اور اگر نمبر اول صدر کرتے رہو گے تم استقلال دکھاؤ گے وہ تب نمبر دوم خوف خدا اور ڈرتے رہے تم تو نہیں نقصان دیں گی تمہیں تدبیریں ان کی شعین کسی چیز کا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گی اللہ اللہ اس لیے کہ بے شک اللہ خاط اس کے جو یہ کرتے ہیں احاطہ کرنے والا ہے اللہ تعالی سب چیزوں کا احاطہ کیے ہوا ہے بحث غد و تمن اہل کا کس کا لکھا ہوا ہے اور کیا لکھا ہے وہ تو اور چیز ہے دونوں شرطوں کا نمونہ نمونۂ ابل ہاں یہ الگ اللہ نے میری طرف دیکھو بزرگوں میری طرف دیکھو اللہ نے دونوں شرطوں کا نمونہ بیان فرمایا ہے کہ میں نے کہا کہ صبر کرو تقوی اختیار کرو تو تم کامیاب ہو اب اس کے دو نمونے آئیں گے ایک غزبۂ عہد اور ایک غذبۂ بدر غضوہ عہد میں تم صبر نہ کیا تو شکست ہو گئی غذبۂ بدر میں تم نے صبر کیا فتح ہو گئی بات سمجھ لیے یہ ہوا کہ غزبۂ بدر کے اندر کافروں کے ستر آدمی مارے گئے ستر قید ہو گئے یہ واپس گئے انہوں نے پھر تیاری شروع کر دی کہ بدلہ لیں گے اپنا چنانچہ سال سا پورا تیاری کرتے رہے سن تین ہجری کے اندر شوال کا مہینہ تھا نصف شوال کے اندر تین ہزار کا لشکر لے کر یہ آ گئے تھے حضرت آپ دیکھ لو کہ مکہ مکرمہ اس طرف ہے مدینہ منورہ کیا سمجھے گا مکہ اس طرف ہے مدینہ اس طرف, اس طرف, اس طرف ہے. ہے تو وہ لوگ مکے سے سفر کر کے یوں آئے مدینہ کے باہر ہوتے ہوتے غذب جبال عہد کے ساتھ آ گئے جبال عہد مسجد نبی کے سامنے ہے بالکل سمجھا ہیں پہلے زمانے میں مشکلیں ہوں گی مشکلیں ہوں گی آپ تو مسجد نبوی سے کھڑے ہو وہ سامنے نظر آتا ہے کہ وہ جبال عہد ہے روڈ نکالی ہے انہوں نے سیدھی روڈ جا رہی ہے جبال عہد پر سمجھا ہیں تو جب ال اس طرف ہے تو وہ یوں سفر کر کے جب ال کے قریب آ گئے سمجھا سنگھ اب یہ جے جے لوگ جو تھے یہ مشرقی جانب تھے نبی علیہ السلام مغربی جانب تھے بہرحال سنو بات یہ لوگ جب آ گئے بدھ کے دن انہوں نے آ کر اپنا وہاں ڈیرہ ڈالا حضرت نبی علیہ السلام کو پتا چلا نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا ان سے مشورہ کیا اور عبداللہ عب نے ابئی رئیس المنافقین کو بھی بلایا مشورہ کرنے کے حالانکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ آج تک کبھی اس کو نہیں بلایا تھا اس مرتبہ آپ نے اس کو بلایا تو جو صحابہ کرام سے تجربہ کار انہوں نے بھی اور کیا نام عبداللہ ابن اوبئی نے بھی یہی مشورہ دیا کہ یہاں سے نہ نکلو مدینے سے باہر نہ نکلو یہاں وہ حملہ آور ہوں گے تو گلیاں ہیں مکانات ہیں تو وہ یک کی حملہ آور نہیں ہو سکیں گے تو ایک ایک دو دو چار چار دس دس ہو کر آئیں گے تو ہم دفاع کر لیں گے عورتیں اور بچے بھی دفاع کریں گے وہ مکانوں پر چڑھ کر ڈھیلے ماریں گے پتھر ماریں گے ان کو اور ہم جو ہیں وہ گلیوں کے اندر, اندر ان سے لڑے لڑائی کریں گے تو اس طرح انشاءاللہ ہم غالب ہو جائیں گے اور ہمارا تجربہ ہے کہ جو بھی پہلے ہمارے اوپر آیا جب ہم باہر نکل کر لڑتے تھے تو ہم شکست کھاتے تھے جب گھروں میں لڑتے تھے تو ہم کامیاب ہو جاتے تھے حضرت کو یہ مشورہ پسند آ گیا کہ یہ مشورہ صحیح ہے لیکن جو نوجوان صحابہ تھے جن کو جوش تھا اور جو غزبۂ بدر میں حاضر نہیں ہو سکے تھے وہ کہہ رہے تھے نہیں حضرت ہم بزدین سمجھے جائیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا دکھ لو اور میدان کے اندر ان سے جہاد کرتے ہیں نبی علیہ السلام کا ارادہ نہیں تھا نکلنے کا آپ چاہتے تھے کہ یہ مشورہ درست یہیں بیٹھے رہے لیکن جوش تھا صاحبہ کو بہت زیادہ آخر نبی علیہ السلام نے جمعہ کی نماز پڑھائی آپ نے فرمایا کہ میں نے گائے کو دیکھا ہے کہ ذبے ہوئی پڑی ہے سمجھا اور یہ مسلمانوں کی شکست کی طرف اشارہ ہے اور میں نے تلوار اپنی کو دیکھا کہ میں نے جوں ہلایا تو درمیان سے چھوٹ گئی پھر ہلایا وہ جڑ گئی تو یہ بھی شکست کی طرف مشیر ہے لیکن صحابہ کو جوش تھا خیر آپ نے ان کا مشورہ با دلے ناخواستہ قبول کر کے آپ گھر تشریف لے گئے گھر میں جا کر نماز جمعہ کے بعد آپ نے ہتھیار پہنے ہتھیار, پہنے ہتھیار پہن کر زیرے وغیرہ پہن کر تلوار لٹکا کر آپ باہر آ گئے جب آپ گھر تشریف لے گئے ہتھیار پہننے کے لیے تو پیچھے صحابہ کا خیال بدل گیا ان نوجوانوں کا کہ ہم نے حضرت کو خام خواہ مجبور کیا ہے حضرت اطاعت کرنے کرنی چاہیے جب آپ واپس آئے تو صحابہ نے حضرت بس آپ جس طرح آپ کا مشورہ ہے ہم اسی طرح کرتے نہیں چلتے آپ نظر بس اب کوئی پیغمبر جب ہتھیار پہن لیتا ہے تو پھر اس کو بغیر جہاد کے ہتھیار اتارنا مناسب ہوئے, نہیں ہے اب چلیں گے چنا کہ آپ نے ایک ہزار کا لشکر جمع کیا جن کے اندر تین سو منافع بھی تھے عبداللہ ابن بھائی ان کا رئیس تھا اور یہ ایک ہزار کا لشکر یہ لے کر آپ چل پڑے میدان میں جب پہنچے عبداللہ ابن بھائی بے مان جو تھا وہ اور کیا نام ہے اس کے ساتھی جو ہے وہ ان کو واپس آ گیا وہ بھئی کیوں جا رہے ہو کہ لگے جی یہ لڑنا تھوڑا ہے یہ تو اپنے آپ کو مروانا ہے لڑنا ہوتا تو ہم بھی لڑتے یہ تو اپنے آپ کو مرمانا ہے تین ہزار کا لشکر ہے مسلح ہیں ہم خالیات ہیں اور ہیں ایک ہزار ہم تو یہاں نہیں رہتے ہمارا مشورے پر کیوں نہیں عمل کیا چند, چند لڑکوں کے پیچھے لگ کر یہاں آ گئے بھائی بہرحال صاحبہ نے ان کو کہا بھی تھی کہ بےمانوں نہیں لڑتے تو نہ لڑو کھڑے تو رہو ہمارا دفاع تو ہوئے پتہ تو چلے دشمن کو کہ ان کی جمعیت اتنی ہے اس نے ایک نہ سنی وہ واپس آ اب سات باقی رہ گئے سمجھا سنگھ بہرحال نبی علیہ سلاد و تسلیم نے لڑائی کے وقت جو ہے وہ سب بندی کرائی جبالہد کو آپ نے پیٹ دے دی اور کیا نام اپنا آگے وہ جب مشرق سے پیچھے سے آپ کے جو